ابھی تقریباً ڈیڑھ دو ہفتہ پہلے ایک پوسٹ ملی ہمیں جس میں ایک حدیث کا بیان تھا حدیث بہت زیادہ ہمیں پسند آئی ہم نے تحقیق کی وہ حدیث ہمیں مسند احمد میں مل گئی اور اس کی صنعت کو محدسین نے جیت کہا ہے یعنی ہمارے لیے معتبر ہے قابل قبول ہے اور اس کا استعمال جائز ہے اور اسی مفہوم میں ایک اور سند ہمیں ملی وہ بھی مسم دحمد ہی میں ملی اور اس کی سند جو ہے وہ حسن لغیر یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے جائز ہے استعمال کرنا نہ صرف فضائل میں جائز ہے بلکہ تربیت کے نقطہ نظر سے بھی اس کا استعمال جو ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسلام ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹتا چلا جائے گا جب ایک کڑی ٹوٹ جائے گی تو لوگ دوسری کڑی کو پکڑ لیں گے سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ حکم ہوگا اور آخری ٹوٹنے والی کڑی جو ہے وہ نماز ہوگی اور ایک اور حدیث جو ہم نے کہا کہ حسن لغیری ہے اس کے اندر الفاظ ہیں کہ اسلام ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹتا چلا جائے گا جیسے رسی کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھے کہ حکم جو ہے وہ عام طور پہ شریعت میں نظام حکومت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دیکھا جائے تو نظام حکومت خلافت راشدہ کے بعد ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا ہاں یہ کہ جزوی طور پہ ٹوٹا تھا اور اب تو مکمل طور پہ وہ حکم ٹوٹ چکا ہے اس حکم کی جگہ اور اسلامی نظام حکومت کی جگہ جو جمہوریت ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں کئی بار علماء ہمارے کافی دفاعی انداز اختیار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت تو اسلام میں ہے اور اسلام نے ہی جمہوریت کا درس دیا ہے جب کہ یہ بات بالکل غلط ہے اسلام کی جمہوریت اور ہے اور جو ہمارے ہاں جمہوریت رائج ہے یہ مغربی جمہوریت ہے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے یہ جو مغربی جمہوریت ہے ذرا آپ غور کریں تمام دنیا میں تقریباً چوالیس ملکوں میں ہے تو چوالیس میں جمہوریت ہے اور چوالیس میں سے تیس جو ہیں یہ وہ ہیں جو برطانوی سامراج کے زیر نگرانی اور زیر اثر رہی ہیں یعنی صرف چودہ ایسے ممالک ہیں جو کہ اس سے باہر ہیں اب یہ جو جمہوری نظام ہے جس کو مغربی جمہوریت کہہ رہے ہیں ہم اسلامی جمہوریت نہیں کہہ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ غلامی ہی کا ایک اور نظام ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں رہتے ہوئے ہم غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑی حماقت ہوگی ہماری اور یہ ہماری لا علمی ہے اگر ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں اور احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو بڑا واضح طور پہ ہمیں نظر آئے گا کہ عوام کی سطح پہ جو اکثریت ہے اس کے فیصلے کو دین قبول نہیں کرتا اس کی وجہ یہ کہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ دین کے صحیح سیدھے سچے راستے پر نہیں ہوتی اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں کسی میں زیادہ کسی میں کم اور ہم اگر اپنے اس ملک کی بات کریں تو پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے جس کا پیمانہ یہ رکھا گیا ہے کہ جو شخص صرف اپنا نام لکھ سکتا ہے اور اپنا نام پڑھ سکتا ہے تو وہ دیکھ لیں کتنے فیصد ہے اور سمجھ والے اور فہم والے کتنے لوگ ہیں کون کس بنیاد پہ فیصلہ کرے گا ہم آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے اس کی بنیاد یا لسانی ہے یا برادری ہے یا سائی ہیں یا جاگیردار ہے اور اس کے ثبوت بے بہا ہمارے پاس موجود ہیں ایک زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک جلسہ ہو رہا تھا نام ہم نہیں لیں گے شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ پروگرام دیکھا ہو تو آپ کو یاد آ جائے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اور اس وقت ایک صاحب جو نسلن کسی اور پارٹی کے تھے وہ ایک نئی پارٹی میں شفٹ ہو رہے تھے ان کے والد بھی اس پارٹی کے تھے اور وہ بھی بڑے عرصے سے بچپن سے اسی پارٹی میں تھے وہاں سے چھوڑا انہوں نے نئی پارٹی میں داخل ہوئے تو جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے تو دس میں سے نو لوگوں نے کہا جہاں سائیں کہیں گے ہم وہاں ووٹ تھے تو کون سی جمہوریت کہاں کی جمہوریت ہر ہمارے یہاں جو نعرہ لگتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں دین اسلام ضرور استعمال ہوتا ہے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں کیمپین کرتے ہوئے دین اسلام کا کسی نہ کسی طرح تذکر ضرور کیا ہوتا ہے اب آپ بتائیے کہ رہنما دین اسلام کی بات کرے اور رہنما کے ماننے والے گٹیا کپڑے پہن کر گاڑی کی چھتوں اور بونٹ پہ اور ڈگی پہ لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی ڈانس کرتے ہوں یہ جمہوریت کا فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے پھر ایک چیز ذہن میں رکھے اس کی بہت اچھی ایک اور مثال ہے اور خاص طور پہ ہم تو ایک بات کہتے ہیں اور اس بات پہ ہم پوری طرح ایمان رکھتے ہیں یقین کے حد تک ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے یہ منافقت کے بلند ترین مقام پر بیٹھا ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی خواتین ماشاءاللہ اللہ نکاب کرتی ہیں لیکن جب کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو نکاب تو چھوڑیں دوپٹہ بھی کاندھے پہ ہوتا ہے یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے یہاں پہ اگر صحیح نظام آ جائے تو ہم آپ کو بتا دیں یہی عوام اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور اس کی مثال موجود ہے سید احمد اب ایک انتہائی اختلافی شخصیت ہیں بہت زیادہ ڈسپیوٹیڈ پرسنالٹی ہیں اس لیے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے سمجھانے کے لیے انہوں نے بڑا زور لگایا اور ایک چھوٹی سی اسلامی مملکت بنائی تھی یہاں بالا کوٹ کے قریب اور ان کے خلاف سازشیں کر کے ان کو ہروانے والے کون تھے اس میں اکثریت علاقے کے مسلمان بڈیرے تھے اور جہاں پہ سائیں وہاں پہ عوام تو ساتھی ہے اسلامی نظام عوام کو اس طرح سے نہیں دیکھتا جس طرح سے ہماری مغربی جمہوریت دیکھتی ہے اور اس بات کو اقبال رحمت اللہ علیہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے ہمیں مشاعر مشرق بتایا تو جاتا ہے اقبال اقبال پڑھایا نہیں جاتا اقبال کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں جناب دماغ جو ہے نا ایسا روشن ہو جائے گا طبیعت ایسی صاف ہو جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں ہماری اکثریت اقبال کو برا کہے گی مغربی جمہوریت کے بارے میں اقبال نے کیا کہا کہتا ہے کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے اب دس جاہل اکٹھے ہو جائیں دس اور جاہل جب ہم کہہ رہے ہیں اس کے لیے پڑھا لکھا یا ان پڑھ ہونا ضروری نہیں ہے بڑے بڑے ان پڑھ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی پڑھائی نہیں کی اتنے معاملہ فہم ہوتے ہیں اتنے دانہ ہوتے ہیں اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ اس کی صحبت اختیار کرو اور بڑے بڑے پڑھے لکھے اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے انسان کا دل کرتا ہے کہ اگر اسے پڑھائی کہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو نہ ہی پڑھائیں تو اچھا ہے اسی لیے اقبال نے چند ایک اور باتیں بھی کہیں وہ بھی عرض کریں پھر آگے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر انسانی عقل کی بات کریں تو دو سو گدھوں کے سر بھی اکٹھے کر دیا جائیں تو ایک انسانی عقل کا مقابل نہیں آ سکتے آپ نے کہا تھا کہ تم کسی اجنبی فلسفے کا خزانہ عام افراد سے مانگتے ہو جبکہ سلیمان کی حکمت جو ہے وہ رینگتی ہوئی چونٹیوں کو نہیں مل سکتی وہ بھی تو آخر رعایا تھی نا وہ بھی تو اللہ کی مخلوق تھی اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ بولتے بھی ہیں وہ سوچتی بھی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایسے وہ موجود ہیں شواہد کہ جب چونٹیوں نے کہا کہ دیکھو سلمان کا لشکر آ رہا ہے فوری طور پہ ادھر ادھر, ادھر ہو جاؤ کہیں اندر دب کے مر نہ جانا تو آخر سوچ تھی کوئی زبان تھی ٹھیک ہے کہ ہم مشرف المخلوقات ہیں ہمارا ذہن جس جگہ کو پہنچ سکتا ہے وہاں چونٹیوں کا ذہن نہیں پہنچ سکتا لیکن ویسے دیکھا جائے تو ہے اور یہ مغربی جمہوریت کو صرف ہم مسلمان یا اقبال نے نہیں رد کیا خود مغربی دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے رد کیا ہے ونسٹن چرچل جو دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کا وزیر اعظم تھا اس کے بیانات کئی ایسے موجود ہیں جو امریکہ کا صدر بھی رہا اس کے کئی بیانات موجود ہیں جارج برنارڈ شا جو کہ ایک بہت بڑا مفکر اور بہت بڑا دانشور سمجھا جاتا ہے اس کے بیانات موجود ہیں بے تحاشا ہے اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک اور خط میں لکھا ہے ظاہر خطوط تو انگریزی میں ہم ترجمہ کر کے لائیں آپ کے لیے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جمہوریت کی طرف بڑھنے سے ہم کسی جنت کی طرف چل پڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تاریخ کا ایک حرف بھی نہیں پڑھا ہوا وہ کہتے ہیں حقیقت اس کے بالکل ہی الٹ ہے جمہوریت ہر قسم کی آرزویں رنجشیں ان کو اندر سے آزاد کرتی اور یہ وہ ہوتی ہیں جن کو جو عامرانہ سوچ کی حکومتیں ہوتی ہیں جن کو متلق العان حکومت کہا جاتا ہے انہوں نے دبا کر رکھا ہوتا ہے اور اکثر یہ ایسی امیدیں جو ہے ان کو جگا دیتی ہے اور ایسی امنگوں کو جگا دیتی ہے جو بالکل بھی قابل عمل نہیں ہوتی ہے اقبال کہتا ہے اسی طرح اقبال کہتا ہے کہ ظلم کا بھوت ہے جو جمہوریت کا لباسا لبادہ اڑ کر آ گیا ہے ظلم کا بھوت افراد کو اس میں آزادی کی دیوی نظر آتی ہے قانون ساز اسمبلیاں حقوق ذمہ داریاں یہ سب کچھ مکر ہے دھوکا ہے پارلیمن اسمبلیاں اس میں بحث یہ بنیادی طور پر سرمایہ داروں کی مزید استحصال کی طلب ہے اور آج مغربی دنیا میں بےتحاشا مفکرین نے لکھا ہے کہ یہ جو مغربی جمہوریت ہے یہ بنیادی طور پہ سرمایہ دارانہ نظام کے زیر سایہ ہی چل سکتی ہے کیپٹلزم کے بغیر تو یہ رہ نہیں سکتی اسی لیے اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا کہ فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر اسی طرح آپ نے کہا جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست جمہور آپ ہم ہیں جمہور عوام ہے تو ارباب سیاست ہمارے ابلیس ہیں بقول اقبال کی اور ایک اور جگہ آپ کہتے ہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس اور اسی طرح آپ نے کہا تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن ہے اندروں چنگیز سے بھی زیادہ تاریخ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اگر نظام ہو اسلامی نظام ہے کیا دیکھیں اسلامی نظام نے باقاعدہ اس طرح کی چیزیں نہیں دی ہیں اسلامی نظام نے ایک ہمیں باؤنڈریز دے دی ہیں ایک ہمیں حدود متعین کر دی ہیں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کرو گے وہ اسلامی نظام میں قابل قبول ہے اب ایک مکمل بگڑا ہوا معاشرہ کتنے عرصے میں اصلاح پا سکتا ہے ہمیں اکثر یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں جو پچھلوں نے یہ کیا تھا اس لیے ہم مجبور ہیں یہ کرنے پہ اور ہم کیا کریں جی اتنے عرصے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے پاس نمونے موجود ہیں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بنو میا کے واحد ایسے سلطان جن کو خلیفہ کہنے کو دل کرتا ہے صرف تقریباً ڈھائی سال کے قریب حکومت ہے اور آخر میں آپ کو زہر دے دیا گیا تھا آپ نے ان ڈھائی سالوں میں کیا کیا حالات معاشرے کے ہماری ہی طرح تھے ظلم جبر بنو میاں کے یہ بڑے بڑے حکمران بڑے بڑے عمرا بڑے بڑے اشرافیہ یہ لوگوں میں لوٹ مار کرتے تھے ان کی جاگیریں چھین لیتے تھے مال و دولت چھین لیتے تھے برا حالت ان دھائی سالوں میں بات کہاں تک پہنچی آپ سوچے اور آپ کی زوجہ رحمت اللہ علیہ ایسی عظیم خاتون باپ خلیفہ رہا خلیفہ ہم تو نہیں مانتے لیکن چلیں خلیفہ رہا دو بھائی خلیفہ رہے میاں خلیفہ رہا لیکن جب میاں کرسی پہ بیٹھا تو میاں نے بیگم سے کہا کہ بھائی سادگی سے زندگی بسر ہوگی منظور ہے تو بتاؤ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا ٹوپیاں سی سی کر گھر میں کھانے کا انتظام ہوتا تھا یہ خلیفہ وقت کا حال اور ڈھائی سالوں میں انہوں نے کہاں پہنچایا ملک کو ذرا سنیں آپ اگر ڈھائی سالوں میں یہ کام ہو سکتا ہے تو ہمارے یہاں پر بھی ڈھائی سالوں میں یہ کام ہو سکتا ہے راوی کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبد العزیز نے حکم دیا کہ افریقہ جاؤ اور افریقہ جا کے زکات جمع کرو میں افریقہ گیا اور میں نے جا کے افریقہ زکات جمع کی اور پھر میں نے چاہا کہ میں غریبوں میں اس زکات کو بانٹ دوں راوی کہتا مجھے پورے افریقہ میں ایک غریب نہیں ملا اللہ سب لوگ زکات دینے والے تھے زکات لینے والے کوئی نہیں تھا اور راوی یہاں تک کہتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے ڈھائی سالوں میں سب غریبوں کو امیر کر دیا یہ ہے اسلامی نظام حکومت اب لوگ کہیں گے کہ جی عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ ہو یا عثمان کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عن ہو یا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں ذرا سمجھیں وہاں پہ بغاوتیں تھیں وہاں پہ بہت کچھ تھا اس پہ کسی وقت پھر بات کریں گے ایسی بات نہیں اگر نہیں کریں گے ورنہ وہاں بھی یہی تھا ایسی بات نہیں وہ یہ باتیں تو ہمارے سامنے آنے نہیں دیتے نا ہمیں تو الجھائے رکھتے ہیں کہ جی یہ بغاوت ہو گئی وہ بغاوت ہو گئی ادھر لشکر آ ادھر لشکر آ گیا. معاشی معاملات میں اس وقت بھی الحمد للہ بہت بہتر تھی اور ان بغاوتوں اور اس قسم کی جو خوارج کا نکلنا اور جنگ و جدل اس میں کام تھوڑا خراب ہوا پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ اب وہ کہنے لگے راوی کہتا ہے کہ مجھے سمجھنا ہے میں کیا کروں تو میں نے یہ کیا کہ میں نے غلام خریدے اس زکات کی رقم سے اور ان کو آزاد کرنا شروع کر دیا اللہ وقت ایک اور راوی کہتا ہے کہ مجھے میں نے خط لکھا اور عمر بن عبد العزیز کو خط لکھا کہ میں نے زکات اکٹھی کی تھی اور زکات کے تمام مسائل تمام جو خرچے ممکن ہے میں نے کر دیے کچھ رقم بچ گئی ہے، بتائی کیا, کیا سارے علاقے کے تمام غریبوں کی مدد ہو گئی ان کا جی ہو گئی پھر بھی بچ گئی تمام بیبا کو دیکھ لیا ہاں جی ان کو بھی دیکھ لیا پھر بھی بچ گئی تمام یتیموں کو دیکھ لیا ہاں ان کو بھی دیکھ لیا پھر بھی بچ گئی ہے کیا کوئی ایسے جوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں کرا دو جو بالغ ہو گئے ان کا جی ہم نے وہ بھی کروا دی ہے کوئی ایسے جوان جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ مہر ادا کر سکے گے کے مہر ادا کر دو جناب وہ بھی کر دیا پھر بھی رقم بچ گئی اس طرح چلتے چلتے بڑی لمبی فہرست ہے وہ ہر معاملہ جب چل پڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ ساتھ والا جو صوبہ ہے اس کی مدد کر دو نے کہا جی ہم نے وہ بھی کر دی صرف زکات اور حشر جو بنیادی ہمارے دین کے معاملات ہیں ان کو ہی صحیح طریقے سے اگر انتظامی امور ہمارے دروستوں صحیح طریقے سے کر لیا جائے سنبھال لیا جائے اب وہ کرتے کیا تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے غریب امیر ہوا ذرا اس کو سمجھیں کیسے ڈھائی سال کے اندر اندر زکات لینے والا زکات دینے والا بن گیا اس کو سمجھیں میں صرف دو تین باتیں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام کیا کہتا ہے نظام حکومت میں کیا توقع کرتا ہے حکمران سے اور اس میں اسلام نے پوری پوری دین میں ہمارے رہنمائی موجود ہے کہ چننا کیسے ہے اور منسٹرز کیسے چننے ہیں، مشیر کیسے چنے سب کچھ موجود ہے یہ جو ہمیں باتیں بتائی جاتی ہیں اچھا نہیں جی یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا یہ سب بیوقوف بنایا جاتا ہے یا شاید ان کو خود بھی معلوم نہیں مثلاً ایک غریب آدمی ہے اس کو آپ ہر مہینے دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار دے دیتے ہوں. راشن لیتا رہے گا ساری عمر. ساری عمر آپ سے زکاتا زکات کھاتا رہے گا ٹھیک ہے شرن اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن امر بن عبد نے کیا کیا رحمت اللہ لازم. انہوں نے کہا زکات اکٹھی کر کے ان غریبوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کروا دو چاہے وہ ٹھیلہ لگائے چاہے وہ ریڑی لگائے چاہے وہ کوئی چھوٹا موٹا ہنر کرے کوئی کام کرے ان کو چھوٹے چھوٹے کام اپنے کاموں پہ لگائے اور دین میں آپ کو عرض کروں دین پسند کرتا ہے اپنے کام خود کرنا چاہے چھوٹے درجے کا ہی ہو ہم جیسے لوگ جو ملازمتیں کرتے ہیں اگر آدی سے مبارکہ اور دین کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلے گا اللہ نے کاروبار کے اندر تقریباً اسی سے 90 فیصد برکت رکھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کتنے ملازمین کے گھر چلانے ہیں تنخواہ دینی ہے اس کو ہاں اگر وہ اللہ کا شکر گزار رہے گا اور اس بات کو سمجھے گا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اس پہ کہ اس کے کاروبار سے اتنے گھر چل رہے ہیں تو وہ میں اٹھایا جائے گا اور اگر وہ سمجھے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو پھر روزت عمد حساب میں جکڑا جائے گا کیونکہ شکر گزاری اگر وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں عبد العزیز نے اتنی بڑی ریاست پاکستان تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں بنتا اتنی بڑی ریاست ڈھائی سالوں میں اس کا یہ حال کر دیا کہ زکات لینے والا کوئی نہیں تھا زکات دینے والے سارے تھے ڈھائی سالوں اگر کوئی کہ جی ہو نہیں سکتا بالکل ہو سکتا ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا ہمارے بڑوں نے کر کے دکھایا عمر بن عبدالعزیز نے کیسے کیا اس کی بھی تفصیل ملتی ہے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ماڈل اٹھایا تھا بولے ان کے آگے یاد نہیں کہ تھے تھے شاید پوتے تھے. ان سے باقاعدہ رابطہ کیا کہ جناب مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے تو مجھے آپ سے یہ رہنمائی چاہیے کہ یہ معاملات میں کیسے کروں حضرت عمر رضی اللہ انہوں کا ماڈل تھا محمد بن عبدالعزیز لیے ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے اس وقت موقع ہوا تو چھوٹی سی گفتگو صرف ان کی زندگی پہ بھی, بھی کریں گے عظیم شخصیت خلفا راجدین کے بعد حکومت کے معاملات میں اگر کوئی عظیم ترین شخصیت ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عمر بن عبد العزیز کمال شخصیت جو ڈھائی سال میں اتنی بڑی ریاست حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ریاست کتنی بڑی ہو چکی تھی ہم آپ سب جانتے ہیں. دنیا کی شاید تاریخ کی سب سے بڑی ریاست تھی جس وقت عمر بن عبد العزیز تک پہنچی ہے اور ڈھائی سالوں میں انہوں نے یہ کمال کر دیا کہ وہاں پہ زکات لینے والے نہیں ہیں سب زکات دینے والے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو مختلف اور مصارف میں استعمال کیا اسلامی نظام کو خاص اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو کچھ حدود دے دی گئی ہیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو بھی آپ کریں وہ اسلامی نظام میں قابل قبول ہے ہاں کچھ چیزیں باقاعدہ سے سیٹ بھی کر دی گئی ہیں کچھ چیزیں فکس کی گئی ہیں کچھ کا تعین کیا گیا ہے بہت سی چیزوں کو تعین نہیں کیا گیا ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وقت کے مطابق حالات کے مطابق بہت سی چیزوں کو بدلنا پڑتا ہے یہ رب اس بات سے واقف ہے یہی وجہ ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری بکا اور اس حدیث کے مطابق پہلی کڑی ٹوٹ چکی ہے اور وہ حکم کی کڑی ہے اور آخری کڑی نماز کی ہے اور اللہ معاف فرمائے ہم اپنے گرد دیکھتے ہیں تو نماز کی کڑی بھی ٹوٹتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں شادی پہ نکاح کرتے ہیں بچے کے پیدا ہونے پر اس کے کان میں آزان بھی کہتے ہیں مرنے پہ اس کے لیے نماز جنازہ بھی ہوتی ہے فاتحہ بھی ہوتی ہے جو اثال ثواب کو مانتے ہیں وہ کوئی دو جا تیجا جمراتے ہیں جیلم پتن کیا کچھ ہوتا ہے ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑھ رہے جو بھی مانتے ہیں وہ اس کو سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے اب اگر ساری عمر نماز نہیں پڑھنی یا وہ ہمارے ایک بچپن میں مذاق ہوتا تھا نماز پڑھتے ہو آو جمعے دے جمعے کچھ لوگ جمعوں والے بھی نہیں ہوتے عیداں تھے عیداں تھے اب اس عوام پہ اگر آپ سمجھتے ہیں اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ایسا کرم کر دے کہ اوپر ہمارے کو خلیفہ راشد کے طرز عمل پہ حکمران آ جائے گا تو جناب معذرت اگر وہ آ گیا نا تو یہی عوام جو ہے اسے جان چھڑائے گی وہ جب آئے گا اس عوام کا جو حال ہے آپ بھی جانتے ہیں ہر روز ہم دیکھتے ہیں کوئی پھلوں پہ اسپرے پینٹ کے کر کے بیچ رہا ہے اللہ کوئی گٹر کے پانی کے ساتھ جو ہے وہ فصلیں اگا کے تو وہ بیچ رہا ہے ہستخر اللہ کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی انجیکشن لگا لگا کے رس جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے پھلوں کے اندر اللہ ہم آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں جناب نہیں ہم جو مرضی کرتے رہے اوپر ہمارے تو جناب بس کوئی عمر سالے سے آ جائے تو جناب ایسا ہوتا نہیں ہے آخر میں ایک قصہ جو منسوب ہے سچ ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے لیکن ایک قصہ منسوب ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تاتاری آئے انہوں نے بغداد تباہ و برباد کیا وہاں انہوں نے کسی سے پوچھا کہ تم لوگ اپنے آپ کو مانتے ہو کہ تمہارا دین جو ہے وہ بالکل سچا ہے تو پھر یہ جو کچھ ہوا یہ تمہارے خدا نے کیسے ہونے دیا تو اگلے نے جواب بڑا اچھا دیا اس نے کہا بات یہ ہے جب ایک چرواہا بہت سے جانور لے کے نکلتا ہے آپ سب لوگ تو اس بات سے واقف ہیں یہاں کافی ہم نے دیکھا بکریوں بکریوں کا کام کرتے ہیں لوگ تو جب وہ لے کے نکلتا ہے تو اس کی رکھوالی کے لیے ساتھ میں عام طور پہ کچھ کتے بھی رکھے ہوتے ہیں کہ جب وہ مقرر کردہ حدود یا راستوں سے ہٹتے ہیں جانور تو کتے فوری طور پہ آگے آ جاتے ہیں ان کو واپس ڈالنے کے لیے تو اس نے کہا بات یہ ہے ہم مسلمان وہی ریوڑ ہیں کہ جو کہ اپنی حدود سے باہر نکل رہے ہیں اور تم لوگ جو آئے ہو نا یہ اللہ نے کتے چوڑے ہیں ہم فرد. کہ ہمیں واپس اپنے راستے پہ لے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تو اب ان کتوں سے بھی متاثر نہیں ہوتا کیا دین کو سمجھیں دین سخت نہیں ہے دین کو ہم نے سخت بنا دیا ہے اور اتنا سخت بنا دیا کہ ہمارے بچے اس پہ چلنے سے گھبرانے لگے ہم میں سے بھی اکثر اس پہ چلنے سے گھبرانے لگے دین سخت نہیں ہے فرائض واجبات اور اخلاق یہ تین چیزیں پکڑ لیں باقی کوئی مستحبات کرتا ہے نہیں کرتا ہے مباہات کرتا ہے نہیں کرتا ہے ان بحثوں سے باہر نکل جائیں آپ کی آخریت بھی سمر جائے گی ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی شاورا. اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے وصول اللہ علیہ خیر خلقی ہی سیدنا و مولانا محمد و و اجمائین